الحمد والسلام <سؤال> علی سید رسل السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء ف اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام عليه يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله مولاه العظيم ان الله ومالائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاه والسلام على الله, الله وعلى اليك وصحبه يا صحابك يا, يا, يا حبيب الله الصديق صلى الله وعلى اليك الله اللهم صل الله عليك الحمد لله بعد خادر مطلق جل <سؤال> جلالہ <سؤال> منوالو وسم برہان ہو دی پاک بارگاہ دے اندر دو فرائض التجاه حق تعالی جل مجدہن کریم سونا بندہ ناچیز ہے دل دماغ زبانو نگاہ ذہن ہر سرہ دی غلطی خطا سے معاف فرماوے صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا و اشرفیہ بیا بعتائے الہی مالک ہر دوسرا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ ذلف میں دوست مختصر چند ایک باتیں پیش کرنا چاہوں حاضری مقصود ہے اللہ رب اللہ دین دے دے فیضان اور برکات و مستفیض ہونے دیں تو میں اپنی آغاز گغاز کری بالکل مختصر سرجیاں باتیں جناب سنت جنرل فرماؤ گے جس طرح دین دے بڑے نمایاں اور بنیادی کام گل کئی ایسے ایسے جڑیاں تو یا مٹ چکی نہیں جانا جناب جناور بہتر جاند کہ قریب سن الحمد اللہ تعالی نے ساڈی قلبی روحانیت روحانی نسبت جنہ دابست آل ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے توفیق نصیب فرمائی ہے کہ جی میٹھے نو گوشت انہوں نے زندہ فرمایا ہے اسی طریقے عرس شریف اے او اللہ دے, دے عورس شریف یہ سی اہل سنت دین در نواز سی اونا دا ذکر کرنا انہاں دی تعلیمات نوں اجاگر کرنا مگر اس تو پہلا انبیاء نے اس ماں صحابہ کرام نے پھر اللہ تعالی دی ولایات نمبر ہے مگر ادرو توجہ امت دی اہل سنت دا دھیان ہٹ چکیا سی اللہ تعالی نے خصوصی توفیق نصیب فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے کہہ خیر انہاں خلقاں میں کا بڑا عظیم لیا ہے نہ بزرگاں دین دے خلقوں کہ جملہ انبیاء اور جملہ اولیاء اور جملہ صحابہ کرام دے اعراض شریف حرص شریف دے احتبام دے دوریخ نصیب فرمائیے اور میری ایک بات زینج رکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر دیکھو اللہ دے ولیان دے مستقل طور تے ایک معین محفل دے اندر ذکر و وفر پر نبیان دے واسط انبیاء اکرام صحابہ اکرام دے واسط خصوصاً نبیان دے واسط اس طرح دے اعراض اور اجتماعات دا اہتمام نہ ہوئے اے سستی اور کوتا والی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ادھر اللہ تعالیٰ نبیا کر حکم پہ فرمانا ہے میری بات ہے نبیا کے ذکر کر حکم پہ فرماندہ ہے اور حضرت و اسلام کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کہ اللہ تعالیٰ جڑے نبی ہوں اللہ تعالیٰ خدا ہو گئے رحمت نازل دی ہر وقت اللہ تعالی دی طرف نازل ہو مگر رب فرما سلامت سلام کا ذکر کردیا سلامتی ہوس دن پیدا ہوئے کا مسال ہوا ہے دنیا تو گئے میں تو پتہ لگیا رب نے جہے پیارے ہیں اللہ تعالی خصوصی طور سے ونا آمد والے دیہات سلام پہ لحاظ آلے اسلام آلے قرآن کے جن میں ملادت والے اجام ہیں انہوں نے بھی خصوصی طریقے یاد رکھا جائے جدو دنیا کو تر جان انجام بھی خصوصی طریقے یاد رکھا سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ رہے یار یا گاؤ سے دستگیر زندہ باد زندہ تفصیل دا وقت نہیں بس میں شارا دے دلتی ہو سونا یہ نہیں کہ اس تو ہٹ کے اجام ہے رحمت سلامتی نہیں بھیج رہا رب نے خصوصی طور پر رب نے دکھا ہے کہ امبیا مناویا جائے بھاوے ولادت والے ہون بھاوے دنیا تو ڈر جان والے ہون دلوقتي ای ای دلوقتي جان جائیں جائیں جائیں اے ہو گیا انبیاء دے بارے آ جاؤ صحابہ کرام دے بارے کتاب الجنایت بخاری شریف دی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مدنی تاجدار صحابہ کرام حضرت عقبہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپ سرکار ربی نے اپ فرماتے ہیں مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اے شہادہ جہد کے میدان کے اندر شہید ہوئے انہوں کی شہادت تو اٹھ سال بعد نفذ نے قبر تشریف, تشریف, تشریف لے کے گئے یا تے دوبارہ جنازہ پڑیا یا پر دعا منگی دعا جنازہ بھی دعا ہے آپ سرکار نے دیا جا کے دعا منگی ہے دعا منگ تو بعد وال چاہے مسجد ہوتی خبر سے تشریف لے کے کبور تشریف لے گئے آپ نے دعا فرمائی دعا فرما کے سمن سم سارا فا لبر ممبر, ممبر وتاب فرمایا پتا لگیا اللہ دے ہوگی و و دی ہے اے گل ہون میں جانوروں بس چھتی نال دسنا چانا. تو اگر کوئی سوال کرے تھے کول من معیار کیا ہے منندہ کا معیار کیا ہے اج فقیر نے دسنے میں مختصر چار ایک لفظوں کے دسنا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسا منیا اور معیار ساڈا سنیہ دا آدھا کھڑیا ہو ہویا نہیں علم دا دروازہ شاہ مشکل کسا دے بھی دوستو پہلا ٹوٹے پھوٹے طریقے نال میں شیر پڑھنا اس بعد مجراب اور فنکری گل بات سمجھا کے گل ختم کرا کے سنا کے گل ختم کرا کے ذرا ذوق نال سبحان اللہ سبحان اللہ سا پیر باؤ ہے مری پاروں بہ چور جما دماغ دلائل اصلاف دے گئے جو ساڈے بزرگ سمجھا گئے کیمرہ بند کرو تصویر کون کھینچ رہا کوئی بندہ ٹچ موبائل جن کو کھولیا جانا کوئی بندہ تصویر ہوتا بولن والا ہو کل کا من ہی نہیں ہو سکو سا بہبیا یہ گل کرنے وہ چلو رکھ تو رب دے میں گل کر لگیاں دریل دیا گا جنی دیر تک دا پیار دل چاہے کدے علی کا پیار نصیب نہیں ہو سکتا تس آکو گے کی دریل کیا ہے پیش کرنا خو خو خو خو و سنت قرآن مجید, مجید, مجید, مجید اندر تحریف تبدیلی دکھائل نے آپ دکھے ہوئے خات آپ نے جی ادھر ادھر بھیجے سن سارا جمع کیتا گیا ہے سچ کن جھوٹ کن لائے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے پر سجنا ہوں میں جری گل کر لگیا مضبوط ہے آپ جی دعوی ردی اللہ ہو چالا لو آپ جنگ ہو رہی آپ نے اپنے, اپنے عاملین مختلف علاقے ہیں دلدر قبر نرسل انہا دی طرف آپ نے خطوط گھلے اس خط منذون كاسي فرمى مكان بدء أمرنا أن نلتخينا والقوم من أهل الشام فالظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة ولا نستزيدهم في إيمان بالله والتصديق برسول الله ولا يستزيدوننا الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه بدم أثمان والنهل منه براء تجن الملون سبحان الله سبحان الله مولا مشکل کرے حضرت سونیاں دیں خیر ذہنوز کر فرمایا جی سی شامیاں جنگ شروع ہو گی شامیاں ہوئی سید نیویا لشکر جنگ شروع ہوئی ہے سونے انہوں نے بارے نظریہ کیا رکھنا ہے انہوں نے بارے عقیدہ کیا رکھنا ہے انہوں نے بارے سوچ کیا رکھنی ہے انہوں بارے تصورات کیا رکھنا ہے میرے مشکل مشکلisoượng نے فرمایا آپ نے فرمایا والظاہر انہ ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحد میرے مولانی نے فرمایا خبردار دوسرا خیال دماغ دیندر آج اے آمدی آج اے گل بڑی خلم کھلی ہے یہ گل بڑی مضبوط ہے توجہ فرمایا جائے آ گیا جن میں جدو نہ اور روایت اور روایت حضرت یا حضرت امار ابن اسردی اللہ تعالی عنہ اپ کے بارے مشہور ہے مشہور ہے مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تساں انہں کو جنت ول بلاؤ گے او باغی گروہ تھانوں دوزخ ول بلائے گا وسجنا اگر لفظ بالکل موائجر ایو ہی نے انہ کا مان ایو ہی ہے کہ جڑے علی نال جگ کر گے اتنا وہ دقل بلان گے پہ فرماتے ہیں والدعوتنا فی الاسلام واحدہ انہاں کوئی کفر دی نہیں کیتی انہاں بھی اسلام مول بلایا ہے سامع اسلام مول بلایا ہے وہ سजना ادھر دیکھ رہا تو جو فرمایا والا نستذینہم فیکمان بالله وتصدیق برسول اللہ ایسا یہ گل نہیں کردے کہ ایسا ایمان دے اندر انہاں نالو پد گئے گل اسا, اے نہیں کر دے اے اسا لباد گئے تصدیق فرمایا جملہ سنیا جی مانتا ہو جائے گا ساری گل نعرائی تقدیر، نعرائی رسال ن تحقیق شان صحابہ کرام شان حضرت سید نا سبحان اللہ سجنا ایس لفظ دیا کی دے دا پورا رات کن ڈگے لفظ نے سمندر اس جملے, جملے پہ ہوائی کسی دشمن نے ادائی ہوگی کہ تم ہمیں ہم جدائی ہوگی فرمایا المرد الد المرد خبردار کرے ساری جھگا آخنے نے میں قسم اٹھا کے آخنا منہ ایک نظر یہ مولا دی گل سنائی مولا علی دا نظریہ سے معاویہ دے بارے کیا مؤویہ پاک دیک سناواں پھر گل مکام ہو سجنا درویش رسالت الخفا دے اندر شاہ ولی اللہ دہلوی صفات الصفوہ دے اندر امام ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دین ہورا بزرگاں نے لکھے ائے کہ حضرت مولا علی دام بیلی حضرت طرار ابن دامورا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طرار حضرت مولا علی دا بیلی, دا دا بیلی سی کہ ائے امیر معاویہ دے دربار ولے میں امیر معاویہ دے دربار گیا دربار سید رام میرا لگا ہوا ہے سید رام میری آیا اج مجی کرانے علی دی شان سنا دے سجنا پتہ لگیا توجہ ہے پچھلے تو بولو نا سبحان اللہ سجنا یہ درویش درار نے جڑی گل سی, سی, سی, سی, سی سید رامین موہویہ کے سامنے مائی عبارت پڑھنا اوندا ماڑا ترجمہ کر کے پھر نتیجہ پیش کراں گا ایک لفظ دی اندر دے اندر تک گل مکاوا گا حضرت اقرار نے کی پڑھیا ہے فینہ و اللہ کان بعید المدہ شدید القوا یقول فصلا و یحکم و اللہ یتفجر العلم من دیوالبه و تنطق الحکمت من نواحیہ استوحش من الدنيا و ذہرتها و یستأنس باللیل و ظلمته فإنه و اللہ کان اللہ غزیره طويل الفقر يخلب كفاه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما خاشون واذا الطعام ما جا كان والله طهدينا يجيب منادى الله ويهدينا اذا دعوناه ونحن والله مع تخريبه لنا وخربه منا لا نكلمه هيوثا معظم اهل الدين ويحب المساكير واشهد بالله لقد رايته في بعض مواقفي وقد ارخى لين صدوره وغارت نجومه جمیل فی محرابه قابضاً علی لحیتہ یتمل ملوسا تمل ولسلیم ویبکی بکا الحزین عمر يا دنيا يا دنيا کی کثیر نہ حقیرو کی کبیرے سبحان اللہ ہے اللہ اللہ حضرت, حضرت مولا بن والے دربار کن دربار سیدنا نام مواویہ ہے دربار سیدنا نام مواویہ ہے دربار سیدنا کیا ترجمہ کرا گا رب نے بڑا مضبوط جسم داعن ہاتھ اقبال بولے سناوا ذرا سوکھنا بولو اللہ مایا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکرو نہ کر تیری میں ہے اگر شرر تو خیال فکرو نہ کر کے جہاں میں پر مدار ہے <سؤال> جو، ساری گل سیدنا طرح امیر معاویہ سرکار نے سن لی آخر ہے تو تھلے ہو کا اٹھا کے دعا علی علی فرماوے سی جی بیان کر چھوڑا دوستوں باب ت دستار نماز پڑھ کے بیٹھے شریف رکھو باقی تھوڑے تھوڑے تھوڑے تھوڑے مسافر بند دو پڑھ کے جلدی جلدی جنہیں رہ باقی تو شریف رکھو جہی بیٹھے ہو تو شریف رکھو جنہیں رہی ہے تھوڑے تھوڑے وقفے ساتھی لگے جاؤ سارے مدرسے, مدرسے جنہیں نماز پڑھی وہ تشریف رکھم ہوا ملازم حسین شائر